چند الفاظ کے معنی سمات فرما لیجئے غلط گزر چکے ماتا وہ انکال فرمائیں کوتیلا وہ شہید کیے جائیں اعقاب ایڑیوں یعنی قالب پھرنا یا درواں وہ نقصان دے گا یجزی چند الفاظ کے یہ معنی ہے سورہ عل عمران شریف کی آیت نمبر 144 سے متعلق الحمد للہ آج کا درس قرآن ہے چوتھا سپارہ ہے سورہ عل عمران ہے آیت نمبر 144 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وماں محمد ان رسول اور محمد تو ایک رسول ہیں قدل من قبل رسول ان سے پہلے اور رسول ہو چکے اف اما توقیلاں کلب تم الاقابم تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْئَا اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور عن قریب اللہ شکر والوں کو سلا دے گا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں غزوہ احد کے بیان میں بدر کے غازیوں پر مصیبتوں کی کچھ عہد کے غازیوں پر مصیبتوں کی کچھ تفصیل ان کی وجہ صحابہ کرام کی جان ساری کے واقعات آپ نے دنوں میں سماعت فرمائے گزشتہ چند آیات کے تحت تفسیر میں آپ نے سماعت فرمائے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت اپنے بدن سے کی کفار کے تیر اپنے پر لیے جس سے آپ کا ایک ہاتھ خشک ہو گیا حضرت قطع ابن نعمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے ایک تیر آپ کی آنکھ پر لگا ایک تیر آپ کی آنکھ پر لگا اللہ اکبر جس سے آپ کی آنکھ نکل کر رخسار پر آ گئی اگرچہ عہد کے بعد میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ نکلی ہوئی آنکھ اس کی جگہ پر فٹ کر کے اس میں اپنا لعاب دہن لگایا جس سے وہ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور تندرست ہو گئی لیکن وقتی طور پر ان صحابی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کے پیشے نظر آئے حضرت انس ابن مالک کے چچا انس ابن نظر نے جب نبی کریم علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی غزۂ عہد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ بولے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد جی کر کیا ہوگا میں بھی آپ ہی کے راستے پر جاؤں گا یہ کہہ کر کفار کی بھیڑ میں مار داڑ کرتے گھس گئے تراسی زخم کھا کر شہید ہو گئے اللہ اللہ ایک مہاجر ایک انصاری کے تڑپتے ہوئے لاشے پر گزرے جو اپنے خون میں لوٹ رہے تھے مہاجر نے اس لوٹنے والے سے کہا سنا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس صحابی نے آخری جواب دیا کہ اگر یہ صحیح ہے تو حضور علیہ السلات وسلام تو اپنے مقام پر پہنچ گئے اب تم ان کے دین پر قائم رہو اور آخر دم ابن خورت اکرم بس ارزگار کہ میں ایٹھ کر خلف کو <سلام> دیکھا تو فخر سے بولا لو محمد سنبھل جاؤ آج یا تم نہیں یا میں نہیں میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت خالی ہاتھ تھے آپ نے حارث کے ہاتھ سے نیزہ لے کر جو اس کی گردن پر مارا تو نیزہ اس کے آر پار ہو گیا اور وہ بیل کی طرح چیختا ہوا گوڑے سے گرا اس کے ساتھی اسے اٹھا کر لے گئے ایک دن وہ مقام آ گیا یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے صرف یہی ایک کافر مارا گیا اور ایک ہی زخمی ہوا ہے جب یہ حالات رونما تھے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت طلحہ ابن عبید اللہ ابو بکر صدیق علی ابن ابی طالب مصعب بن عمیر کر رہے تھے کہ ایک کافر عبداللہ ابن کمیعہ اور بروایت روح المعانی اتبا ابن ابی وکاس اور ممکن ہے کہ یہ دونوں ہی ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے پہلے تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سے حملہ کیا جس سے آپ کی ناک شریف میں زخم آیا دانت شریف شہید ہوا اور خود اور خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے ٹوٹ کر سرے مبارک میں گڑ گیا پھر اس نے قتل کے ارادے سے حملہ کیا کہ حضرت مسعب ابن عمیر نے جو اس دن بھی اور بدر کے دن بھی مسلمانوں کے علم بردار تھے بڑھ کر اس کا وار اپنے پر روکا اور شہید ہو گئے ابن کمی سمجھا کہ میرا وار حضور پر ہوا اور آپ شہید ہو گئے وہ چیخا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا ابلیس نے یہ شہادت کی خبر اس زور سے دی کہ مدینے میں پہنچ گئی اس پر بعض منافقین نے مدینے والوں سے کہا کہ جن کے دم کی بہار تھی وہ چلے گئے اب اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو کفار کے ہاتھوں شہید کیوں ہوتے بعض ضوفا بولے کہ عبداللہ ابن ابی منافق سے کہو کہ ہمیں ابو سفیان سے امان دلو دے ہم ان کی ایر کر لیں گے مگر صحابہ کرام علیہ راسخ العقیدہ تھے وہ بولے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے تو وہ تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا پھر سب سے پہلے حضرت کا ابن مالک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی لوگوں کو خبر دی اور آقا علیہ صلاحت وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں میرے پاس آؤ چنانچہ مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں راسخین راسخ العقیدہ صحابہ کی تائید کی گئی منافقین کی تردید کی گئی اور ضحفا مومنین پر اتاب فرمایا گیا اور رب کریم نے ارشاد فرمایا وما محمد رسول اور محمد تو ایک رسول ہیں قد لسول ان سے پہلے اور رسول ہو چکے اف امت او قطلا کلب تم الاب تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں گر جاؤ گے وم قلب الاقبئی شعیح اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا وسعج اللہ حسا اور ان قریب اللہ شکر والوں کو سلا دے گا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اس آیا کریمہ میں درس یہ دیا جا رہا ہے ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خدا نہیں ہے کہ انہیں وفات نہ ہو وہ تو خالص بندے اور تمام جہاں کے شاندار رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے جو دنیا میں تشریف لائے اور اپنا فرض تبلیغ ادا کر کے تشریف لے گئے اور ان کے بعد ان کی امتوں نے دین پر استقامت کی دینی خدمات انجام دی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئندہ وفات پا جائیں یا فرض کرو شہادت کا جام نوش فرما لیں تو کیا تم اسلام سے یا جہاد سے یا جہاد میں استقامت سے پھر جاؤ گے ہر گز نہ پھروگے پھر تم غزوہ وائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر گبراہ کیوں گئے اور تم میں بعض نے ابو سفیان سے امان کی درخواست کرنے کا خیال بھی کیوں کیا اور تم سے منافقین نے یہ کیوں کہا کہ اسلام چھوڑ کر پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ ان بد نصیبوں کو تم سے یہ کہنے کی ہمت و جرت ہی کیوں ہوئی یاد رکھو کہ اسلام تو قائم رہے گا اور پھولتا پھلتا رہے گا اگر کوئی اسلام یا جہاد سے پھر بھی جائے تو نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ اس کے شبیب کا اور نہ اسلام کا بلکہ اپنا ہی بگاڑ لے گا دیکھو مکہ معزمہ کے سردار ان قریش سرداران قریش نے اسلام کی خدمت نہ کی بلکہ اسے بگاڑنا اور فنا کرنا چاہا تو وہی ختم ہو گئے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے غریب انصار مقرر فرما دیے گئے اس سے عبرت پکڑو اور اسلام و جہاد پر استقامت اختیار کرو تاکہ تمہارا نام شاکر بندوں کی فہرست میں آئے اللہ تبارک و تعالی شکر گزاروں کو دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب لہذا شاکر رہو نہ شکر نہ بنو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کے ہوش اڑ گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک کا بھی یہی خیال ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو سکتی ہی نہیں آپ سو گئے ہیں یا اللہ سے ملنے گئے ہیں پھر آتے ہی ہوں گے جناب فاروق کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑاؤں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت لوگوں کو یہی آیت سنائی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسا محسوس ہوتا تھا ہم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہم لوگ یہ آیت بھول ہی گئے تھے گویا کہ لگتا تھا کہ شاید آج ہی نازل ہوئی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہوا تو آپ غش کھا کر گر گئے فرماتے ہیں کہ میرے قدم مجھے اٹھا نہ سکے اس وقت ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم تھا جن کے ہوش و حواس قائم رہے اور آپ ہی نے تمام بوجھ اٹھائے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً اس پیارے پیارے دین کی حفاظت فرمائی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے محبوب علیہ صلاط وسلام کو ایسے پیارے ساتھی عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس دین متین کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالی جب میرے آکا علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا بہرحال وہ موضوع ایک الگ بات ہے انشاءاللہ اللہ کبھی اس پر بھی ہم گفتگو اور بیان فرمائیں گے اس آیا پاک میں اللہ نے فرمایا وما محمد ان اللہ رسول اور محمد تو ایک رسول ہیں محمد کے معنی کیا ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ وسلم کے مبارک اسم شریف مقدس نام کے معنی ہیں ہر طرح تعریف کیے ہوئے ہر وقت ہر زمانہ ہر زباں میں حمد و ثنا کیے ہوئے اب اس لفظ پاک کے فضائل بھی کچھ سماعت فرمالیں ایمان تازہ کریں حقیقت یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل تمام رسولوں کے سردار ہیں اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام بھی تمام نبیوں بلکہ تمام مخلوق کے ناموں کا سردار ہے الحمد اس نام پاک کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے چند یہ ہیں کہ اس نام پاک کو یعنی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تبارک و تعالی کے نام یعنی اس نام پاک کو اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بہت مناسبت ہے اللہ میں حرف چار چاروں حرف نقطوں سے خالی ان میں ایک شد دو حرکتیں ایک سکون ہے اسی طرح لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار حرف چاروں حرف نقطوں سے خالی ایک شد دو حرکتیں ایک سکون ہاں اللہ کے شد پر کھڑا الف بھی ہے مگر محمد کی شد پر الف نہیں کہ بادشاہ اللہ ہے اور مملکت الہیہ کے مختار وزیر اعظم میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ بولنے سے دونوں ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں محمد کہتے ہیں تو دونوں لب مل جاتے ہیں کہ وہ مخلوق کو خالق سے ملانے ہی تو آئے ہیں اگر ان کا واسطہ نہ ہو تو مخلوق خالق سے بہت ہی دور ہے اللہ اکبر کبیرہ لفظ اللہ لفظ اللہ اپنے دلالت پر حرفوں کا محتاج نہیں اگر اول کا الف نہ رہے تو للہ بن جاتا ہے اگر اول کا لام بھی نہ رہے تو لہو بن جاتا ہے یعنی لفظ اللہ کا اگر آپ الف ہٹا دیں تو للہ بن جاتا ہے پھر یہ ایک لام ہٹا دیں تو لہو بن جاتا ہے اگر درمیان کا الف بھی نہ ہو تو ہو رہ جاتا ہے یا یوں ہی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلالت میں حرفوں کا حاجت مند نہیں اگر اول کی نیم الگ ہو شمد رہ جاتا ہے اگر ہا بھی اڑ جائے تو مد ہے یعنی کھینچنا مخلوق کو کھینچ کر خالق تک پہنچانا اگر بیچ کی نیند بھی نہ رہے تو دال باقی رہے یعنی رہبر اور پھر ایک بہت ہی پیارا نقطہ آپ کو بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد بانوے ہیں اور بانوے میں اکائی دو ہے یعنی نائنٹی ٹو لکھا جاتا ہے نا تو نائنٹی ٹو میں جو ہے وہ دو حرف سمجھ لیجیے کہ ہیں ایک اب یہ نائنٹی ٹو ہے اس میں ایک اکائی جو ہے وہ دو ہے اور دہائی جو ہے وہ نو ہے تو اب اکائی دو ہے سلام دوسرے درجے والے ہیں یعنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس لیے اکائی دو ہے اور دہائی ناؤ کی ہے ناؤں میں یہ خصوصیت ہے کہ سارے پہاڑے میں کبھی فنا نہیں ہوتا نو کا پہاڑا آپ کبھی فنا نہیں ہوتا آٹھ میں ایک جمع کر لیں چھ میں تین جمع کر لیں پانچ میں چار تو نو ہی بنتے ہیں اسی طرح نو کا پہاڑا گنو تو ہر درجے میں نو ہی حاصل ہوں گے نو دٹھارہ نو بن گئے یوں ہی نو یا ستائیس چار ضرب نو ہو گئے یا چتیس ہو گئے سب مکتوبی اعداد ہیں, نو، نو ہی ہیں جب ان کے نام کے عدد کو ایسی بقا ملی ہے تو ان کے خدام کو بھی بقا ملے گی دیکھ لو تمام بادشاہوں کے فتح کیے ہوئے ملک دوسروں کے پاس پہنچ گئے مگر حضرت عمر فاروقن عنہ کے فتوحات اب تک مسلمانوں ہی کے پاس ہیں اگر چیز چودہ سو برس کا زمانہ گزر چکا ہے مگر ان کے فتوحات ان کی قوم یعنی مسلمانوں کے پاس رہی یہ ہے بقا باللہ کا ظہور اب مسلمانوں کی حالت کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے میں صرف مملکت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں اسی طرح لا الہ الا اللہ میں حرف بارہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان ابن عفان علی ابن ابی طالب سب میں بارہ بارہ ہی حرف ہیں محمد کے زبر والے عدد تین سو چودہ ہیں کہ تین میم ہیں ہر میم کے عدد نبے ہا کے دس دال کے چونتیس تین سو تیرہ رسولوں کی تعداد ہے اور ایک مرسل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی محمد کے زبر والے عدد تین سو چودہ ہیں تو اب اس کو آپ تین سو تیرہ رسولوں اور ایک مرسل چونکہ سرکار ہیں تو یہ تین سو چودہ ہو گئے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک عدد میں ایک کمال ہے دوسرے عدد میں دوسرا کمال ہے سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں میرا آپ کا نام سب کے ماں باپ یا دادا دادی نے رکھا ہوگا یا نانا نانی نے رکھا ہوگا مطلب یہ ہے کہ والدین ہی رکھتے ہیں لقب قوم دیتی ہے خطاب حکومت سے ملتا ہے مگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لقب خطاب سب اللہ کی طرف سے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے فرشتوں کی بشارت سے یہ نام رکھا دوسروں کے نام پیدائش سے ساتویں دن رکھے جاتے ہیں مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے عالم کی پیدائش سے پہلے عرش اعظم پر لکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار علیہ اللہ کی ولادت سے قریب چھ سو برس پہلے اپنی قوم کو فرمایا اس احمد ان کا نام پاک احمد ہے پچھلی قومیں آپ کے نام کی برکت سے دعائیں مانگتی تھیں کوئی شخص آپ کو آپ کا مقدس نام غلّہ برا نہیں کہہ سکتا اگر کہے گا تو خود اپنے منہ سے جھوٹا ہوگا کہ اب کیونکہ سرکار نے سلاۃ وسلام کا نام ہی کا مانا یہ ہے کہ ہر طرح تعریف کیے ہوئے ہر وقت ہر زمانے میں ہر زبان میں حمد و سنا کیے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت نے ہی اتنا مقدس الحمد فرمایا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام بہت ہی جامع ہے جس میں سرکار سلاۃ وسلام کے بے شمار فضائل بیان ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کے معنی تھے مٹی سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں مہربان باپ ابرحیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے معنی ہیں خوف خدا سے و زاری و نوحا کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معنیٰ ہیں بہت شریف النفس کریم الطبا ان تمام ناموں میں ایک ایک وصف کی طرف اشارہ ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنیٰ ہے ہر طرح ہر وصف میں بے حد تعریف کیے ہوئے اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لا تعداد کمالات و خوبیوں کی طرف اشارہ ہو گیا میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مقدس میں غیبی خبر بھی ہے کہ ہمیشہ یعنی دنیا و آخرت میں ان کی ہر جگہ ہر طرح حمد و ثنا ہوا کرے گی اسی خبر کی صداقت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی نبی کریم علیہ السلام کے برابر کسی کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ جو حضور علیہ السلام سے وابستہ ہو گئے ان کی بھی تعریف ہو گئی فرش کم عرش پر ان کے چرچے فرش یہ طرفہ دھوم دام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام ایسا اچھوتا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو نہ دیا حضور ہی کے لیے منتخب فرمایا بلکہ حضور علیہ وسلام سے پہلے کسی اور عام انسان کا نام بھی محمد نہ ہوا لسان العرب سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے سات آدمیوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے اس امید پر کے نبی آخر و وہی ہوں مگر وہ لوگ اس نام میں مشہور ہی نہ ہوئے ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود جو اپنے بیٹے کا نام محبت میں محمد رکھے یہ فضیلت بڑی زبردست ہے کہ جو آج مسلمان اپنے بیٹے کا نام محبت سے محمد رکھے اللہ تبارک کا تعالی اس پر رحم فرمائے گا کہ مجھے ایسے شخص کو عذاب دیتے شرم آتی ہے جس نے میرے محبوب کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا جس دفتر خان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک والا یعنی محمد نام کا مسلمان ہو برکت ہوتی ہے جس کا نام محمد ہو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اس کے نام کا بھی یہ نام بگاڑا نہ جائے چنانچہ تفسیر روح البیان نے سورہ احزاب ماں محمد ابا محمد احدم رجالکم و رسول اللہ النبیین کی تفسیر میں فرمایا کہ سلطان محمود غز نبی رحمت اللہ تعالی عاریاض کے بیٹے کو پکارا اے ایاز کے بیٹے استنجے کے لیے پانی لا ایاز نے تھوڑے دنوں بعد عرض کیا کہ حضور مجھ سے یا اس سے کیا قصور ہوا کہ آپ نے اس کا نام نہ لیا فرمایا تیرے بیٹے کا نام محمد ہے میں اس دن بے وضو تھا میں نے کبھی بغیر وضو محمد نام کو اپنی زبان سے ادا نہ کیا اسی لیے تو میں نے کہا تھا ایاس کے بیٹے نام نہ لیا ہزار بار بشوئم دہن بنوز نام تو کا کمال بے ادبی است کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تو اپنے منہ کو ہزار بار بھی مشک اور گلاب سے دھو لے تب بھی ان کا نام پاک لینا بے ادبی ہے اسی تفسیر روح بیان میں اسی جگہ یہ بھی موت ہے کہ ایک اسرائیلی سو برس کا گناہگار تھا بعد موت اسے لوگوں نے جو ہے وہ کوڑے کرکٹ پر ڈال دیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موس علیہ السلام کو وہی کی کہ میرے اس بندے کو دفن نماز کے بعد دفن کرو اس نے ایک بار تو رہت میں محمد نام دیکھ کر اسے بوسا دیا تھا آنکھوں سے لگایا تھا ہم نے اس کے گناہ معاف فرما دیے جس شخص کے یاد رکھیں کہ لڑکیاں ہی ہوتی ہوں بیٹا نہ ہو وہ شروع زمانہ حمل میں اپنی بیوی کے پیٹ پر انگلی سے عبارت لکھ دے من کان حاضل بنی بسم ہو محمد جو اس پیٹ میں ہے اس کا نام محمد ہے انشاءاللہ بیٹا ہوگا اور زندگی والا ہوگا انشاء اللہ یہ عمل مجرب ہے مگر حمل کے چار ماہ کے اندر یہ عمل چالیس دن تک کرے اللہ اکبر میرے پیارے اور میٹھے بھائیو کسی نام کے عدد نکال کر اسے چگنا کریں چار گنا کریں پھر دو ملا کر پنچ گنا کریں پھر اس مجموعے سے بیس بیس نکالتے چلے جاؤ جو بچیں کہ بیس سے نہ نکل سکیں انہیں نو گنا کریں دو اور ملائیں تو بانوے کا عدد حاصل ہوگا دوبارہ سماپ فرما لیں کسی نام کے عدد نکال کر اسے چار گنا کریں پھر اس میں دو ملا کر پانچ گنا کریں پھر اس مجموعے سے بیس بیس نکالتے چلے جائیں جو بچیں کہ بیس اس سے نہ نکل سکیں اسے نو گنا کریں دو اور ملائیں تو نائنٹی ٹو کا عدد حاصل ہوگا اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے مقدس نام کے حروف ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عالم کی اصل ہیں یہ سب کچھ انہی کے نور سے بنا غرض کے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبیوں والا نام ہے اس نام کو لے کر سو برس کا کافر گناہگار مومن اور متقی بن جاتا ہے جب نام کا فیض یہ ہے تو نام والی ذات کا فیض کیا ہوگا کبیرا تو میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے جبھی اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا وما محمد رسول۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں قد قدخل من قبلی ہر رسول ان سے پہلے اور رسول ہو چکے افا امات ام او, افا ام او قتلوں قلبتم على تو کیا تم وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے ومن ينقلب على آقی فلن يدر اور جو الٹے پاؤں پھیرے گا اللہ تعالی کا کچھ نقصان نہ کرے گا وساکرین اور ان قریب اللہ شکر والوں کو سلا دے گا تو اس آیا پاک سے ہمیں معلوم چلا مومن کو ہر نیک کام میں استقامت چاہیے کسی خوشی و غم میں اپنے رستے سے نہ ہٹے دیکھیے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا تھا فرمایا گیا کہ اس وصال سے اپنی راہ سے نہ ہٹنا اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو کی زندگی شریف اعلی درجے کا نمونہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے غم میں زیادہ جی نہ سکے مگر جس قدر جیئے دین کے کام جہاد وغیرہ کرتے رہے پھر اور غموں کا کیا پوچھنا ہائے ہائے تمام نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پردہ فرما گئے ان کی نبوتیں منسوخ ہو چکی نہ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نبی شان نبوت سے موجود تھے نہ آپ کے بعد کوئی نبی بنے گا نہ ب... نبائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں کا ناسخ ہے اگر کوئی دین آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسے ناسخ نہ ہوتا اسی لیے پہلے انبیاء دوسرے انبیاء کرام کے مبشر تھے مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مصدق ہوئے کسی کے بشارت رسا ہوئے تصدیق کی جاتی ہے پچھلوں کی بشارت دی جاتی ہے اگلوں کی اللہ تبارک کا تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہم سے بے نیاز ہیں انہیں ہماری ضرورت نہیں ہم کو ان کی ضرورت ہے دین رہے گا ہم دین پر رہیں یا نہ رہیں اسی لیے ہمیں ایمان کی سلامتی دین پر استقامت کی دعائیں اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے امت کے فساد کے وقت دین پر قائم رہنا سنت پر عمل کرنا بڑے ثواب کا باعث ہے حدیث میں ہے کہ فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والے کو سو شہیدوں کا ثواب ہے وجہ ظاہر ہے کہ شہید تو ایک بار تلوار کا گاؤ کھا کر دنیا سے چلا گیا مگر یہ بہادر عمر بھر لوگوں کے تان و تشنی کے گاؤ کھاتا رہتا ہے مگر صبر کے ساتھ دین پر قائم رہتیشت انبیاء کرام علیہ سلات و السلام کی امتوں کے حالات سنا کر مسلمانوں میں دلیری پیدا کرنا یہ سنت الہیہ ہے دیکھیے اللہ تعالی نے غزوہ عہد کے غازیوں کو گزشتہ امتوں کی استقامت سنائی کہ وہ لوگ اپنے رسولوں کے گزر جانے پر دین سے نہ ہٹے تم اپنے محبوب کی وفات کی خبر سن کر کیوں گھبرا گئے اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ گزشتہ امتوں کے تاریخی حالات بیان ہوئے اس نیت سے صحیح تاریخ کا مطالعہ بھی ثواب کا کام ہے لیکن شریعت سے ٹکرائے نہیں کیونکہ تاریخی واقعات میں بہت غلط ملد بھی ہے اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بظاہر خطاب اس میں ان غازیوں اور صحابہ سے ہے در حقیقت تمام تقلیدی ایمان والوں سے ہے جن کے دل میں نور ایمانی نہیں پہنچا جنہوں نے اپنے خانہ دل کو دوسروں کے گزرتے ہوئے چراغ سے عارضی طور پر روشن کر لیا ماں باپ یا استاد یا شہر والوں یا قوم کی دیکھا دیکھی ایمان لے آئے خود لذت ایمان سے واقف نہ ہوئے اس قسم کے لوگ ان رشتوں کو ٹوٹتے ہی اور موت کے آتے ہی اندھیرے میں رہ جاتے ہیں حتیٰ کہ قبر میں منکر نقیر کے سوالات پر یوں کہتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں یہ کون ہے لوگ ان کے متعلق کچھ کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا یاد رکھیں کہ روح کے بغیر جسم کی کوئی قیمت نہیں بغیر پنجرے کی کوئی قیمت نہیں ایسے ہی نور تحقیق کے بغیر ایمانی کلمہ منہ سے نکالنے اور تقلیبی ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم محض اس بنا پر ایمان لائے ہو کہ تم میں ہمارے نبی جلوہ گر ہیں اور تم پر اپنی نعمتوں کی بارشیں کرتے رہتے ہیں اور تمہارے دل میں ایمان پہنچا نہیں ہے تو تمہارا یہ ایمان بہت کمزور ہے سخت خطرہ ہے کہ تم محبوب کی وفات کے بعد ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ایمان سے پھر جاؤ جو ایمان سے پھرے گا سخت سلائے گا بچے کو ماں ہمیشہ گود میں نہیں رکھتی آخر کار اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ہمیشہ اسے دودھ نہیں دیتی کبھی تو اسے خود کھانا اور کمانا پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے آمین آمین وما علینا المبین الحمدللہ آج ہم نے سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر 144 سے متعلق درس سنا ہے اللہ عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین اور نور قرآن سے ہم گناہگاروں کے سینوں کو منور فرمائے آمین بھائیوں سے التماس ہے کہ کچھ دیر کے لیے ناخوانی فرما لیں جو بھائی مائک پر آنا چاہے نعت شریف پلے کرنے کے لیے تو وہ ہینڈ ریس فرما لیں کوئی بھی اسلامی بھائی یا سسٹر تشریف لے آئیں جی جزاکم جزاک اللہ خیر